وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس خسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وقال صلى الله عليه وعليه وسلم من سرها أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليسر رحمة اوکم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معذدینی بھائیو بزرگ اور دوستو یہ تو اسلام کی بے شمار خوبیاں اور اس کے محاسن ہیں اور اسلام کی عجیب خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس نے اسلام کے اندر ہر ایک کے حق کو واضح کر دیا ہے اسلام کے اندر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا حق اللہ رب العالمین کا ہے جو سب سے بڑا حق ہے اس کی ذات سب سے بڑی ذات ہے لہذا اللہ رب العامین کا حق سب سے بڑا حق ہے اللہ رب العامین کا جو حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لا کر کے اس کو اپنا معبود حقیقی مان کر کے اور اس کو اپنا خالق مالک رازق سمجھ کر کے صرف اس کی عبادت کریں اور اس کی بات میں کسی کو شریک نہ کریں یہ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر پوری انسانیت پر سب سے بڑا حق ہے دوسرا جو حق ہے وہ حقوق العباد ہے بندوں کا حق ہے بندوں کا حق بھی اپنی جگہ پر بہت اہم ہے اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ بندوں کے حق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ خود معاف نہیں کر دیتا یہ بہت بڑا حق ہے بندے کا اور اس طریقے اس کی عظمت اور اتنا خطرناک ہے یہ کہ جب تک انسان بندہ جب تک اپنے حق کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا حق معاف نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا حق اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے شرک کو چھوڑ کر کے کیونکہ شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین کا صاف وعدہ ہے انفر قبی و عفر اللہ البرامن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن شرک کی معافی کے لیے توبہ ضروری ہے شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں اللہ رب العمین کی مشیت پر ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو معاف نہ کرے لیکن بندوں کے حقوق میرے بھائیو اتنے اہم ہیں اتنے عظمت کے حامل ہیں کہ جب تک بندے خود نہیں معاف کریں گے اللہ رب العالمین بھی اس حق کو معاف نہیں کرے گا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندے کا حق کتنا بڑا ہے اس لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو اہم حقوق ہیں اور پکا اور سچا مسلمان وہی ہے جو دونوں کے حقوق کو ادا کرتا ہے یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ ہے اور دونوں کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے قسم کے لوگ ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرتے ہیں لیکن حقوق العباد میں ان کے ہاں کوتاہیاں ہیں ان کے ہاں حقوق العباد کے تعلق سے بندوں کے حقوق نہیں ادا کیے جاتے ہیں ایک تو یہ پہلو ہے ایک قسم کی یہ لوگ ہیں کچھ قسم کے ایسے بھی ہیں جو بندوں کے حقوق تو ادا کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کا حق ادا نہیں کرتے ایسے بھی بندے آپ کو معاشرے کے اندر دنیا کے اندر ملیں گے تو کئی طرح کے لوگ ہیں کچھ بندے ایسے بھی ہیں ایسے بھی قسم کے لوگ جو الحمد اللہ تعالی کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور بندوں کے اور سب کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں یہ سب سے بہترین قسم کے لوگ ہیں اور ایسے ہی قسم کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے آج کے خطبے کے اندر ہم حقوق العباد کے تعلق سے ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے شیلا رحمی کے تعلق سے اور اسی کی مناسبت سے ایک آئت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اور ایک حدیث پڑھی ہے کہ شیل رحمی یعنی بندوں کے حقوق کو ادا کرنا اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب وہ بندوں کے اندر آتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی بہت سارے علماء نے بندوں میں سب سے بڑا حق ادا کیا ہے کیونکہ بیان کیا ہے کیونکہ آپ انسانوں میں سے تھے اللہ کے بندے تھے اور اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی و رسول بنا کر کے بھیجا اس لیے بہت سارے علماء نے آپ کے حق و حقوق اللہ کے اندر بھی شمار کیا ہے اس لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہمارے نبی جناب عربی محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ انسان ان کے اوپر ایمان لائے اور اس طریقے سے ان کی باتوں پر عمل کرے اور جن چیزوں کا انہوں نے حکم دیا ہے ان پر انسان عمل پیرا ہو جن چیزوں سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا ان چیزوں سے انسان دوری اختیار کرے آپ کے جو حقوق ہیں ان تمام حقوق کو انسان ادا کرے یہ اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بہت بڑا حق بنتا ہے شلا رحمی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ حرب العالمین نے پرانے مجید کے اندر تقریباً نو آیتوں کے اندر شلا رحمی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے اور تقریباً تیس حدیثیں ہیں جو سیلا رحمی پر ایک بندے کو ابھارتی ہیں تیس صحیح حدیثیں ہیں جو ایک بندے کو ایک انسان کو دوسروں کے حقوق رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے پر ابھارتی ہیں وہ ساری حدیثیں تو آپ کے سامنے نہیں پیش کیا تک تھی لیکن جو اہم اہم حدیثیں ہیں اس کے تعلق ان شاء اللہ وہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے سلا رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو رشتہ دار ہے اس رشتہ داری کا آپ حق ادا کریں اس کے حقوق ادا کریں اس کا خیال رکھیں بیمار ہو تو اس کی عادت کریں اور اس طریقے سے ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو آپ پوری کریں اور اس طریقے سے پیسے کا ضرور کی ضرورت ہو اسے آپ پیسے سے اس کی مدد کریں اور اس طریقے سے جو بھی صلح رحمی کے اندر آتے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا یہ سلا رحمی کیندر چیز داخل ہے آپ کے جو اپنے رشتے دار ہیں وہ بھی اور آپ کی بیوی کی طرف سے جو رشتے دار ہیں وہ بھی سیلا رحمی میں آپ کے لیے حق رکھتے ہیں اگرچہ رشتے دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے لیکن اگر بیوی کی طرف سے رشتے دار ایسے ہیں جو زیادہ ضرورت مند ہیں جو زیادہ حاجت مند ہیں تو ان کے حق ادا کرنا بھی زیادہ فوقیت کے حامل ہیں اور وہ بھی سلا رحمی کے اندر وہ بھی شامل اور داخل ہے سلا رحمی کے اندر یہ جو مادی حقوق ہیں ان مادی حقوق سے کہیں زیادہ ایک حق ہے صلاح رحمی کا وہ مانوی حق ہے اس مانوی حق کے اندر آج اکثر مسلمان پوتا ہوا کے ہیں اور اس طریقے سے حق کو ادا نہیں کر پاتے مانوی حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی دین کی رہنمائی کریں آپ انہیں دین کی تعلیم دیں آپ انہیں توحید کی تعلیم دیں آپ انہیں سنت کی تعلیم دیں اگر وہ شرک کے اندر ہیں آپ انہیں شرک سے جلائیں بدات و خرافات کرتے ہیں آپ ان کو بداعت و خرافات سے دور رکھنے کی تلقین کریں یہ بہت بڑا حق ہے مادی حق سے کہیں زیادہ یہ مانوی حق ہے ہمارے رشتہ کا کہ ہم انہیں دین کی سچی تعلیم دیں وہ دین جو اللہ رب العالمی رب نبی کو دے کر کے بھیجا ہے اس دین کو کما حق ان تک پہنچائے اور اس طریقے دین کی صحیح تعلیم دیں یہ بہت بڑا حق ہے ہمارے رشتہ کا آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے جاتے ہیں اپنے ملک کے اندر اپنے رشتے کے لیے تحفے صحائب لے کر کے تو ضرور جاتے ہیں لیکن جو ان کا دینی حق ہے ہمارے اوپر جو مانوی حق ہے اس کے تعلق سے ہمارے اندر بہت زیادہ کوتایاں ہوتی ہیں ان کے لیے کتاب لے جانا ان کے لیے کیسٹیں مہیا کرنا یا اس طریقے دین دینی رہنمائی کرنا کلپس بھیجنا تقریریں بھیجنا اور اس طریقے سے سرما کے بیانات بھیجنا کتابیں ان کے لیے لے کر کے جانا میرے بھائیوں اور اس طریقے اس موقع اور مناسبت سے ان کی دینی رہنمائی کرنا یہ ان کا ہمارے پر بہت بڑا حق ہے مادی حق سے کہیں زیادہ اس حق کی اہمیت ہے کیونکہ ایسا حق ہے جس کا فائدہ آپ کو قیامت تک ملتا رہے گا اس آدمی کو بھی ملے گا اگر آپ نے مادی فائدے پر زیادہ دھیان دیا مال سے آپ نے مدد کر دیا بیماری پر آپ نے مدد کر دی الحمد یہ بہت بڑا حق آپ نے ادا کیا ہے کوئی احسان ان کے اوپر ہم نہیں کرتے اگر کوئی آدمی کا حق ادا کرتا ہے تو کوئی احسان نہیں اس کے اوپر اگر انسان کو برباد کر دیتا ہے اللہ رب اللہ تم صدقات کو مل بننے والا دا اے ایمان والو اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتا کر کے تکلیف پہنچا کر کے اسے باطل نہ کرو اسے برباد نہ کرو آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا ہم ادا کرتے ہیں تو باقاعدہ سارے لوگوں کے سامنے سے بیان کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے احسان جتاتے ہیں اور اس کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں اسے اپنا خادم سمجھتے ہیں اگر کوئی بات کہہ کہتے پوری ساری احسانات کی فہرست بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا میرے بھائیوں گویا کہ آپ نے اگر احسان جتا دیا تو آپ کے سارے احسانات اور آپ کی ساری نیکیاں سارے, سارے سرکار خیرات باطل ہو جاتے ہیں گویا کہ آپ ان پر کوئی احسان ہی نہیں کیا کیونکہ احسان کر دینے حق ادا کریں یہ سب سے بڑا حق ہے ہمارے اشداروں کا ہمارے اوپر دنیاوی فائدہ دنیا تک رہ جائے گا بیمار ہے مال دے دیا انہوں نے بیماری اپنا علاج کرا لیا الحمدللہ اچھا ہے یہ لیکن میرے بھائی دنیا تک یہ چیز رہ جائے گی لیکن اگر آپ نے ان کے لیے دینی تعلیم مہیا کی اور دینی حق آپ نے ادا کیا مانوی حق ادا کیا تو میرے بھائیوں اس کا خیر اور اس کا اس کی بھلائی آپ کو قیامت تک ملتی رہے گی اس لیے ہمیں جانب زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے جب بھی مناسبات آتے ہیں ان مناسبات کی مناسبت سے آپ ان کو دین کی نصیحت کریں سنت کی تعلیم دیں اور شرک سے ان کو رکھیں ہمارے کتنے سے رشتے دار ہوں گے جو شرک اور بدعت و خرافات کے اندر ملوث ہیں آپ حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں انہیں توحید کی تعلیم دیں کیونکہ سب سے بڑا حق میرے بھائیوں یہی ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ ہم صرف اللہ کی بات کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں جتنی بھی آیتیں اللہ رب العمی نے کم و بیشیلا رحمی کے تعلق سے بیان کیے ہیں ان آیتوں کے اندر سے پہلے اللہ رب العالمین اور سچا مسلمان بنتا ہے اس لیے دونوں حقوق کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں مادری حقوق کا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے بھی ہم خیال رکھے اللہ حرب العالمین بقرہ بکراج نمبر ترسی کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی اسرائیل جو ہم نے بنو اسرائیل سے عہد لیا پیمان لیا ان سے قول و قرار لیا اللہ تعالیٰ تم اللہ کے علاوہ کسی کے بات نہ کرنا سب سے پہلا بندے کے اوپر اللہ رب العالمین کا ہے کیونکہ اللہ رب العلامین کہ احسانات بندوں کو اتنے زیادہ ہیں کہ انحصا ان احسانات کا نام انسان گر نہیں سکتا ہے کہ جائے کہ ایک بندہ اللہ ہر بلامین کے تمام احسانات کا شکر ادا کر سکے اس لیے سب سے بڑا حق اللہ ہر بلامین کا ہے وہ احسانہ اور احسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اچھا سلوک کرو والدین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ماں کا سب سے بڑا حق بندے کے اوپر عائد ہوتا ہے وہ دل قربا اور آپ کے جو رشدار دار ہیں ان کا حق ادا کرو ولیتامہ اور یتیموں کا والمساکین اور جو مسکین ہیں ان کا حق ادا کرو وہ قولنا سے اور لوگوں سے اچھی بات کرو بھلی بات کرو, بلی بات کرو لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دید ہے خیرن فلیق الخیر جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ بھلی بات کہے ورنہ خاموش آتے خاموش ہو جائے خاموش لے جائے لہذا انسان کو اللہ رب العالمین نے بھلی بات اور اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ہم اس پر بغور کریں کہ ہماری بات اچھی یا اچھی نہیں ہے اگر اس کے اندر خیر ہے بھلائی ہے تو اس کو اپنی زبان سے کہیں اور اگر اس کے اندر خیر نہیں ہے تو اپنی زبان پر لگاؤ لگا لیں اپنی زبان پر روک لیں کیونکہ میرے بھائیوں یہ زبان جو اللہ کی نعمت ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا لہٰذا کوئی بھی بات کرنے سے پہلے انسان کو اس پر دھیان دینا چاہیے توجہ دینی چاہیے غور و فکر کرنی چاہیے یہ کہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کہاں تک بھلی ہے کہاں تک سچائی ہے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے زبان سے کوئی شرکیا بات کفریہ بات تو نہیں نکل رہی ہے کسی کے حقل بھی تو نہیں ہو رہی ہے کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں میں کوئی لانا تو نہیں کسی پر کر رہا ہوں کوئی جھوٹی قسم جھوٹی گواہی تو نہیں دے رہا ہوں یہ سارے جو زبان کی آفتیں اور مصیبتیں ہیں ان تمام آفتوں اور مصیبتوں سے اپنے زبان کو انسان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اللہ قصور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیف سے کہ اکثر لوگ جہنم کے اندر اپنی زبانوں کی غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے انسان زبان سے شرک کرتا ہے کہر کرتا ہے بدا و خرافات کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے اللہ اس کے کے تعلق سے جو غلط باتیں بیان کرتا ہے اور آخرت کا یا ایمان کے جو ارکان ہیں ان تمام چیزوں کا انکار کرتا ہے انسان زبان کے ذریعے سے اس لیے زبان بہت اہم ہے اور زبان کے حفاظت اسی قدر اہم ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ قولنا سے اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو لوگوں سے اچھی بات کہوقیم صلاح نمازوں کو قائم کرو اور زکا ادا کرو پھر تم نے عہد بھی کیا وعدہ بھی کیا اس کے باوجود بھی تم میں سے اکثر لوگ پھر گئے وہ ان تم اور تم اعراد کرنے والے ہو اور اس عہد کا اور اس پیمان کا تمہارے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں رہ گیا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں سلا رحیمی کا حکم دیا ہے کہ جو ہمارے ہیں, ان کا انسان حق ادا کرے اس سے اللہ بقرا کی ایک نمبر 177 کے اندر مشرق اور مغرب کی طرف نے چہرے کو پھینک لے صرف نیکی یہی نہیں ہے الْبِرَّ مَنَا مَنَا بِاللَّهُ الْآخِرِ لیکن نیکی اس آدمی کے اندر ہے جو حقیقت اللہ پر ایمان رکھتا ہے یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے کتابی و نبین فرشتوں پر کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہے وہ آ سلمحقبہ قربا اور مال کی چاہت کے باوجود بھی رشتہ داروں کو حق ادا کرتا ہے رشتے داروں کو مال دیتا ہے وہ لیتام یتیموں کا خیال رکھتا ہے وہ السبیل اور جو مسکین ہیں ان کا اور جو مسافر ہیں ان کا سب کا خیال رکھتا ہے وہ سائلین اور جو مانگنے والے ہیں سوال کرنے والے حاجت مند ہیں جو آپ کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں وہ پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں بھی خرچ کرتے ہیں وہ اقامت صلازک اور نماز قائم کرتے دیتے ہیں اور جب وہ عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں تو وعدے کو پورا کرتے ہیں اور تنگی میں پریشانی میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں یہ تین ایسے مقامات ہیں جہاں پر انسان کو سخت صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے ایک انسان مصیبت میں ہو پریشانی میں ہو درد میں ہو تکلیف کے اندر ہو اور حالت حرب میں ہو جنگ کے اندر ہو یہ ایسے تین مقامات ہیں جہاں پر انسان کو سب سے زیادہ صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ بغیر صبر کے انسان کے لیے صحیح نتیجہ نہیں نکلتا اس لیے اللہ حربل نے تین مقامات کو بطور خاص بیان کیا اور یہیں پر جا کر کے انسان کے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے انسان جب خوشحالی رہتی ہے تو بہت زیادہ انسان لاز... شکا کرتا ہے اور انسان کے ایمان کا اندازہ لگ جاتا ہے اگر انسان واویلا مچا دے شور ہنگامہ کرے شکوے شکایات کرے لوگوں کے سامنے جا کر کے اپنے دکھ درد کو بیان کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر سچا ایمان اس کا نہیں ہے اللہ کا کسی مانو میں شکردہ نہیں کرتا ہے اگر ایک نعمت اس کے پاس نہیں ہے تو اس کی زندگی میں ہزاروں نعمتیں اللہ اور ابراہین کی اس کے پاس موجود ہیں اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو صحت موجود ہے عوام اولاد موجود ہے تندرستی موجود ہے دین ایمان موجود ہے دنیا کی ہزارہ نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں ایک نعمت اگر موجود نہیں ہے تو اللہ اور براہین کی ناشکری کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس مال نہیں موجود ہے اگر کوئی ایک نعمت انسان کے پاس موجود نہیں وہ بھی انفسک مشروم اللہ کا انسان اگر اپنی ذات کو دیکھ لے تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے کہ اللہ سر سے لے کر کے پاؤں کے ناخون تک کسی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نواز رکھتا ہے اگر ایک تھوڑی سی نعمت اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اس نعمت کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ کی نا شکری کرنے بیٹھ جاتے ہیں دیگر نعمتوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا اس لیے مصیبت کے وقت میرے بھائیوں صبر نہیں بلکہ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے مصیبت کے موقع پر انسان کو شکر کرنا چاہیے کہ اگر ایک نعمت نہیں ہے تو اللہ براہن کی کروڑا کروڑ نعمت ہمارے پاس موجود ہے کن کن کی نعمتوں کا انسان شکردہ کر سکتا ہے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا شکرتا کرنے کی دور کی بات اس لیے میرے کو صبر کرنا پریشانی اور مصیبت پر یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اس طریقے سے بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا بلکہ اس سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان پریشانی اور مصیبتوں میں بھی اللہ البراہم کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہیں نعمتوں سے نماز رکھا ہے. اس پر بھی اللہ براہمین کا شکر ادا کر یہ اثر اللہ ابراہمین پر ایمان ہے تو اللہ پرماتا ہے کہ پریشانی میں مصیبت میں تنگی میں دکھ درد میں تکلیف میں اور حالت حرب اور جنگ کے اندر وہ صبر کرتے ہیں سچے لوگ ہیں وہ متقون اور, اور یہ حقیقت میں متقی اور پرہدگار لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو رشتے داروں کا حقوق ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر نبیوں پر کتابوں پر فرشتوں پر سب پر ایمان رکھتے ہیں نمازیں قائم کرتے ہیں دیتے ہیں کو پورا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سچائی کا پروانہ جاری کیا ہے کہ سچے لوگ ہیں اور حقیقت میں متقی لوگ ہیں جو سب کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں لہٰذا سچا مسلمانوں ہی ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے بندوں کی بھی حقوق ادا کرتا ہے اور سب کے حقوق ادا کرتا ہے وہی سچ اور پکا مصنان ہے اس طریقے سے اللہ رب العالمين سورہ بقرہ ایک کے فرماتا ہے یہ سالون کما دین فقون لوگ اپ سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں علماء فقط من خیر فل للوالد اپ کہہ دیجئے جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے سب سے پہلا حق تمہارے ماں کا ہے وہ لقرین اور جو قریبہت ہیں ان کا ہے وہ ایتاما والمساکین اور جو یتیم اور مسکین لوگ ہیں ان کا ہے وہ اپنی سبيل اور جو مسافر ہیں اور سفر کی وجہ سے اس کا مال گم ہو گیا فقیر اور کلاش ہو گیا اس مسابل کا بھی حق ہے کہ ہم اسے بھی اس کا حق ادا کریں جو تم بھی خیر جو بھی خیر کرو گے اللہ اس خیر کو جاننے والا اللہ ابرحمد خیر کو جاننے والا ہے عشاط کریمہ نے اللہ اربرامین نے والدین کو سب سے پہلے مقدم رکھا ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے والدین کا سب سے بڑا حق ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے اور دنیا میں ہمارے آنے کا ذریعہ اور سبب ہمارے والدین اس لیے والدین کو اف اور جو ہے سختی کے ساتھ بات کرنے سے بھی شریعت کے اندر بنا کیا گیا یہی نہیں بلکہ اگر کسی ایک والدین مشرک ہیں مسلمان نہیں ہیں تو ان کا بھی ادا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ صاحب و دنیا میں معروف آ کہ آپ دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں دین کے تعلق ان کی بات نہ مانیں لیکن دنیائی اعتبار سے ان کے ساتھ حسر سلوک سے پیش آئیں بلکہ اور زیادہ حضرے سلوک سے پیش آئیں تاکہ ان کے اندر اسلام کی حقانیت واضح ہو اسلام کے محاسن واضح ہو کہ مسلمان ہو کر کے بھی اپنے ماں باپ کا خیال رکھتا ہے اگرچہ اس کے مسلمان اس کے ماں باپ غیر مسلم ہیں اس صورت میں اور زیادہ حق بنتا ہے ایسے بیٹے کے لیے جس پر اللہ ابر کا کرم ہوا اللہ کا فضل ہوا اسے دین اسلام کی نعمت ملی اپنے ماں باپ کبھی کا خیال رکھے اور دنیاوی طور پر ان کی مدد کرے ان کا خیال رکھے اور بیمار ان کی عادت کرے ان کی خدمت کرے ان کی ضرورتوں کو پوری کرے اور ان کے لیے مدد کرے یہ ان کا حق بنتا ہے اگر انسان سچائی کے ساتھ یہ ساری چیزیں کرے گا اس کے ماں باپ کے دل کے اندر اسلام کی عظمت پیدا ہوگی اسلام کی خوبیاں اجاگر ہوں گی اور بہت قریب ہے کہ اللہ تعالی اسے اسلام کی بھی توفیق دے دے گا اس لیے ماں باپ کا حق میرے بھائیوں بہت بڑا ہے بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا دین اسلام کے اندر لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان اپنے ماں باپ کے تعلق سے سخت دل اور تنگ دل واقع ہو چکے ہیں اور اپنے ماں باپ کا کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے میرے بھائیو آپ یاد رکھو کہ اگر آج آج اگر اپنے ماں باپ کا ہم خیال رکھیں گے تو کل ہماری اولاد بھی ہمارا خیال رکھے گی جو انسان بوئے گا وہی وہ کاٹے گا اولاد دیکھتی ہے کہ میرے والد ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں لہذا جو تم بو وہ گے وہی کاٹو گے اگر چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں تمہاری اولاد تمہارا سہارا بنے اللہ کے بعد تو ہماری ذمہ داری ہمارے پر فرض بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال رکھیں جیسے آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے آپ کے ماں باپ کو بھی آپ کی اب سے اتنی ہی محبت ہے جب انسان شادی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اولاد سے نمازتا ہے تب جا کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد کی محبت کتنی سخت ہوتی ہے کس قدر محبت ہوتی ہے اس لیے سورہ کہا کے اندر اللہ رب حضرت خدر علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کیا سورہ کہاب جمع کتنے پڑھنا مصرون ہے اس واقعے کے اندر حضرت علی السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا سروس بنا پر قتل کر دیا کہ بچہ بڑا ہوتا تو ماں باپ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اللہ کی نافرمانی فرمانی اللہ ربان وہی کے ذریعے سے حضرت خضر علیہ السلام کو اطلاع دی ان کو اس بات کا علم ہوا اللہ رب کے وہی کے بعد کہ یہ بیٹا بڑا ہو کر کے نافرمان بنے گا نا بنے گا اور اس کی محبت میں آ کر کے اس کے والدین بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا شروع کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے انکار کرنا شروع کر دیں گے اس لیے بہتر یہ کہ اس بچے کو ابھی سے ختم کر دیا جائے اسے مار دیا جائے آپ درا غور کریں کہ بچے کو قبر سنا پر کر دیا گیا کہ وہ ماں باپ کے لیے بعد میں اللہ کی نافرمانی اور ناشکری کا سبب بن سکتا تھا سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کی با اولاد کی محبت کس قدر سخت ہوتی ہے کہ انسان دین اسلام کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اللہ رب العامر کی بنا شکری اپنے بچوں کو جیسے کرنا شروع کر دیتا ہے یہ جس طریقے سے آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے آپ کے ماں باپ کو بھی آپ کے آپ سے اتنی محبت تھی جس قدر آپ نے پالا پوسا ہے محبت اور محنت سے شبقت سے پیار اور محبت سے آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کو اسی محبت سے اسی شبقت سے اسی پیار اور لاڈ سے آپ کو پالا اور پوسا ہے اور معاشرے کا, کا, کا پیچھے نہیں ہونا چاہیے آپ کا ماں باپ نے اس وقت حق ادا کیا جب آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ چل فرنے, چلنے فرنے کے قابل نہیں تھے کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ آپ کی پیدائش کچھ نہیں کر سکتے تھے آپ اگر آپ کا گلا دبا دیا جاتا ہے ہمارا آپ گلا دبا دیا جائے تو انسان دنیا سے ختم ہو جائے کچھ نہیں انسان کر سکتا تھا کس قدر پچیس سال تک بیس سال تک جب تک انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے ماں باپ اس کی پرورش کرتے ہیں ماں باپ اس کو پالتے اور پوستے ہیں اور جب باپ بیٹا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے شادی اور بیاہ ہو جاتا ہے اس کا اور بیوی آ جاتی ہے بچے ہو جاتے تو ماں باپ کا ناشکرا بن جاتا ہے وہی ماں باپ جس نے پالا پوسا محبت سے پچیس سال تک آپ کے بیوی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا اس کا کوئی ذکر نہیں تھا اس نے کچھ آپ کی زندگی کے لیے نہیں کیا اور ایک رات کے لیے آئی اور چند مہینے گزرے سال گزرے کیا پر ماں باپ کو بھلا دیا اگر آج ایسا کریں گے تو کل آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ کرے گی کیا آپ کو اچھا لگتا ہے آج آپ کو تو برا لگتا ہوگا آج آپ کے بات اچھی لگتی ہے لیکن کل آپ کی اولاد جب آپ کے ساتھ کرے گی تو یہ چیز آپ کو بہت بری لگے گی آج ہماری کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ کس طریقے سے اپنے ساتھ سسر کو کس طریقے ترساتی ہیں کس طریقے توپاتی ہیں اور کس طریقے سے ان کے حق کی حق تلفی کرتی ہیں کل وہی اولاد اگر ان کے ساتھ کرے گی تو کتنا ان کو برا لگے گا اس لیے انسان اپنے آپ کو پر رکھ کر کے دیکھے جس جگہ پر آج کسی کے ساتھ وہ کر رہا ہے لہٰذا خیال رکھو گے تو تبھی تمہارے جنت ملے گی اس لئے حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے جس کا مفوب یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے ماں کے تاک کر کے انسان جنت کا مستحق ہوتا ہے اگر ماں کے قدم کے جنت ہے تو دروازہ ہوتا ہے اور جیسا کہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی سیکھنا کروینا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے والدین کا اللہ رب اللہ نے کہ والدین کے نماز ساتھ ساتھ بھی شرک نہ کرو. اگر آپ نے عبادت تو اللہ رب المین کی کی عبادت کے سمن کو کبھی قبول نہیں کرے گا عبادت خالص اللہ کی ہونی چاہیے کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے اللہ کی عبادت کی اور شرک بھی کیا تو اللہ براہن اسی بات کا محتاج نہیں ہے اللہ براہن شرک کرنے والوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اس لیے جہاں اللہ براہن کی بات ضروری ہے وہی اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ ابراہمی نے بات کے ساتھ ساتھ شرک سے دوری اختیار کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا کہ انسان اپنے آپ کو شرک سے بھی دوری رکھے آج مسلمانوں کا حال یہی ہے اکثر مسلمانوں کا کہ مسلمان روزہ بھی رکھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے زکوٰۃ بھی دیتا ہے حج بھی کرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے لیکن اللہ ابراہمی کے ساتھ شرک بھی کرتا ہے خبروں کا بھی تلاش کرتا ہے خبروں میں جا کے سجدے بھی کرتا خیر اللہ کے نام پر نظر نیاز مانتا ہے اور اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کرتا ہے جو شرک ہے میرے بھائی لہذا یہ نواز روزہ انسان کے لیے کام نہیں آئے گا اللہ رب اللہ اس عمل کو کوئی اہمیت نہیں دے گا اور قیامت کے دن دردات کی شکل میں یہ ساری چیزیں بلا دی جائے گی یہ یہ صرف اللہ رب العامی یہ سی بیان کر دیا کہ وہ عبد اللہ ولاشری بھی عیشیا اللہ تشریف و بھی عشیاء بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یہ بات صرف کافی ہوتی تو اللہ رب رپورٹ بار بار یہ کو کہتا کہ اللہ کی بات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی شرک سے بچانا ضروری ہے شرک سے بچانا ضروری ہے جیسا دنیاوی معاملات لے لیجئے کہ آپ کسی کے ساتھ خوب آپ کسی کا خوب حق ادا کریں آپ اسے دعوتیں دیں اسے مال دیں ضرورت پر اس کے کام آئیں آپ اسے گالیاں بھی دیں اس پر لانت بھی, بھی بھیجیں اور اس طریقے اس کے ساتھ جھوٹ بھی بولیں کیا کہ آپ نے سچائی طور پر اس کا حق ادا نہیں کیا اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا ہے عباد کرنا ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بھی انسان کو دوری اختیار کرنا ضروری اگر وہ شرک کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے تو اسی بات کو عبادت نہیں کہا جائے گا یہ وہ ہوتی جو خالص اللہ رب الامن کے لیے ہوتی ہے اور اس میں ذرہ برابر شرک کا شائدہ نہیں ہوتا تو اللہ رب الامن نے اپنے عبادت کے بعد شرک سے بچنے کی ترقین کی اور والدین کے ساتھ اسے سلوک کا حکم دیا وہ بھی اور رشتے داروں کے ساتھ نے سلوک کرو وہ التامہ اور جو یتیم اور مسکین ہیں ان کے ساتھ بھی ولجار عد اور جو آپ کے قرابت دار پڑوسی ہیں ان کا بھی ولجار الجنوب اور جو آپ کے دور کے پڑوسی ہیں رشتے دار نہیں ہیں وہ آپ کے رشتے دار نہیں ہیں ان کا بھی حق ادہ کرو حتیٰ کہ اگر غیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کا بھی انسان کو حقدہ کرنا چاہیے غیر مسلم پڑوسی ہے عبداللہ بن عمر رضی برمر کتنے صاحب کلام سے آتا ہے کہ ان کے اگر پڑوسی غیر مسلم تھے تو باقاعدہ اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھتے تھے انہیں بھی کھانا بھیج دیا کرتے تھے گوشت بھی بھیج دیا کرتے تھے جب بھی کوئی اچھی پتی تھی ان کے ساتھ ان کے گھر پہ بھیج دیا کرتے تھے تو یہ پڑوسی کا حق ہے میرے بھائیوں پڑوسی کے تین درجے ہوتے ہیں ایک مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتے دار بھی ہے دوسرا مسلمان ہے آپ کا رشتے دار نہیں ہے تیسرا مسلمان بھی نہیں لیکن آپ کا صرف پڑوسی ہے یہ غیر مسلم ہے اس کا بھی ہمارے اوپر حق منتا ہے کہ ہم اس کا بھی حق ادا کریں بیمار ہو یاد کرنے کے لیے جائیں اور ضرورت مند جو آپ اس کی ضرورت پوری کریں اور اس طریقے سے وہ اور جو, جو بھی اس کا حق ہے وہ اور جو ہے اس کا حق کا خیال رکھیں اس کے حساب سے سلوک پیش آئیں اور اسلام کا نمائندہ اپنے آپ کو سمجھیں وہ اگر آپ نے معمولیں سے غلطی کی تو ایک مسلمان کی وجہ سے میرے بھائیو اسلام بدنام ہو جاتا ہے اس لئے انسان کو ہمیشہ یہ ذہن میں بات کرنی چاہیے کہ ہر مسلمان اسلام کا سچا اور صحیح نمائندہ ہے اور لوگ اسے اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں اس لئے کوئی ایسا کام نہ کرے جسے اسلام کی بدنامی ہو وہ شاہد بلجم اور جو آپ کا ساتھی ہے کام کرنے میں ساتھ رہتا ہے سفر میں ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی اس کے اندر شامل ہے جیسا کہ بیان کیا ہے آپ کے دوست احراب ہیں ان کا بھی حق آپ کے اوپر ہے وہ بھی آپ سے آپ کا آپ ان کا حق لیا ان کا بھی خیال رکھیں وہ بنی شریل اور جو مسافر ہیں وہاں ملک امان حکم اور جو تمہارے لوڈیاں ہیں ان نلا اللہ حب منکانہ مختار فخورہ اور اللہ ابامین شیخی بگیڑنے والے کو اور تکبر کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ ان کا حق نہیں رکھیں گے ادا کریں گے تو گویا کہ آپ کے اندر تکبر ہے آپ کے اندر غرور ہے آپ کو رشتے داروں کی ضرورت نہیں ہے آپ نے آپ کو سب سے بے نیاز سمجھتے لہٰذا تکبر کرنے والے کو اللہ ربامن کبھی پسند نہیں کرتا اس طریقے سے ایک اور آیت کریم اللہ فرماتا ہے ان اللہ امر و بلاد اللہ تعالیٰ تمہیں عدل الحسان کا حکم دیتا ہے وہ عید القربہ اور جو تمہارے رشدار دار ہیں انہیں دینے کا حکم دیتا ہے وہاشاہ اور تمہیں خواہش باتوں سے منکر سے ظلم و ذاتی سے منع اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ساتھ پیش اور سب کے حقوق کا خیال رکھو وہ آتے فعت دلقربہ حق ہو والمسکین صبیل ولابدل تبدیرہ عصور اصرا کے آیت اللہ فرماتا ہے کہ جو رابطار ان کا حق ادا کرو مسکینوں کا حق ادا کرو مسافروں کا حق ادا کرو ولابد تبدیرہ اور فضول خرچی نہ کرو اشراف نہ کرو ایک آیت کریمہ سروم کے اللہ فرماتا ہے فعت دلقربا حق ہو جو آپ دار ہیں ان کا حق ادا کیجیے والم اسکین اب بن اور جو مشکین ہیں مسافر ان کا حق ادا کیجیے ضالق خیر لدین اجاللہ <وَجْحَاللَّه> یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی خصرولی چاہتے ہیں وہ الاؤ مفل مفلحون اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں جو سب کے حقوق ادا کرتے ہیں اور اس طریقے سے سب کا خیال رکھتے ہیں اور اپنی حیثیت بھر سب کی ذمہ داریوں کو ادا کرم کو ادا کرتے ہیں یہی کامیاب لوگ ہیں میں نے صرف آیت کریمہ آیات آپ کے سامنے پیش کیے چند آیتیں اور بھی آیتے ہیں جن آیتوں میں اللہ رب الامین نے شیلا رحمی کی میں تاکید کی ہے اور, اور اس کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ان شاء اللہ چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور اگلے خطبے میں اللہ میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا اور سلا رحمی کے جو فائدے ہیں اس کی جو فضیلتیں ہیں ان فوائد اور فضیلتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابامین ہمیں توفیق راج فرمائے اور اللہ ابامین ہمیں رشدوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے صلا رحمی کے حقوق صلاح رحمی کرنے کی توفیق رایت فرمائے اور والدین کے ساتھ اور سب کے ساتھ اللہ البامین ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے ان کے ساتھ رسلو کرنے کی اللہ رب الام توفیق دے اللہ ابام ہمیں اپنی بات کرنے کی توفیق دے شرک سے محفوظ رکھے اپنے نبی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق جامین بارك الله لكم في القناة ونفعني وياكم بلا تذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم لكم ورحمة الرحيم